پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ جس کا مفہوم کچھ ہے جو شخص بکثرت درود پڑتا ہوگا کل برض قیامت اسے میری شفاحت ملے گی تفصیل قرآن تراویح رمضان میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں آج انشاءاللہ شاء بارہویں پارے کے آخری تین پاؤ اور تیرہویں پارے کا پہلا پاؤ تلاوت کیا گیا نماز تراویح میں ان اللہ اس حصہ قرآن مجید میں سے مخصوص آیات کریمہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق تفاصیر کے اقوال پیش کرنے کی کوشش کروں گا اول تاخیر شامل رہیے انشاء شاء اللہ زوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا جو اسلوب ہے قرآن مجید فرقان حمید کا اس میں کئی طرح کی آیات ہیں کچھ تو آیات احکام ہیں کچھ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے جس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے نصیحت بھی ہے ترغیب کی بھی آیات ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ترغیب کی بھی آیات ہیں چنانچہ سورہ حود بارے میں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا بیان فرمایا جس میں سے ایک قرآنی واقعہ حضرت صالح علاء نبیجین والی صلاحت کی اونٹنی سے متعلق بھی ہے اس کا بھی بیان کیا گیا ارشاد ربانی ہے تمسو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عزابقریب ترجمہ کمز ایمان میرے آقا امد امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناکا ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا دراصل آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے موجزہ طلب کیا تھا اور جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اللہ تبارک وطالیہ کے دین کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم جب مانیں گے جب آپ اس پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکالیں سناچے آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ایک تنومن خوبصورت آور گابن اونٹنی وہاں سے نکلی اور اس نے نکلتے ہی بچہ بھی جانا تو اس اونٹنی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تم مت چھیڑنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا اس قوم میں پانی کے پینے کا فقط ایک ہی تالاب تھا تو اس قوم کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اس تالاب میں سے اب قاعدہ یہ ہوگا ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن پورے تالاب کا پانی یہ اونٹنی پیے گی چنانچہ کچھ عرصہ تو ایسا ہوتا رہا اور وہ اس مشقت کو جو بظاہر ایک تکلیف تھی اس کو برداشت کرتے رہے کہ ایک دن وہ پانی پیتے اور ایک دن جو ہے وہ پانی سے محروم رہتے اونٹنی پیا کرتی کچھ عرصے کے بعد ان کی سرکشی میں سر اٹھایا اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اونٹنی کو قتل کر دیں چنانچے ان میں سے ایک شخص کو جو کہ حقیقت میں ولد زینا تھا اس کو طے ہوا کہ یہ اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دے چناچے اس شخص نے باوجود منع کرنے کے اونٹنے کے پہلے پاؤں کو کاٹا چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو ذبح کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی نافرمانی کی تھی فعقا روح فقلام تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہوا کہ اس شخص نے اونٹنی کی کنچیں کاٹ ڈالی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا اب وہ تمہاری طرف جو ہے وہ آیا ہی چاہتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت صالح اللہ نبی جینا و سلاۃ وسلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو کر فوت ہو گئی کچھ آیات کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور قوم کا جو کہ قوم شعیب علیہ السلام کہلاتی ہے اس کا بیان فرمایا اور ان کی ایک بری صفت کا یہاں پر بیان کیا گیا چنانچہ اللہ کا وارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَانَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ترجمہ کمزل ایمان اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو قال يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان ترجمہ کنز الایمان کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور طول میں کمی نہ کرو بیشک انی اراکم بخیر انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ترجمۂ کنزل ایمان بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علاء نبی جینا والسلام کی قوم کی بری صفت کو بیان فرمایا کہ یہ قوم جو تھی یہ تجارت پیشہ تھی لیکن تجارت میں خیانت کرنا ان کا شیوا تھا ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کی نافرمانی فرمانی کے سبب ان پر بھی عذاب آیا ارشاد فرمایا شعیب وقاظۃ الذین ولمصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثین <جاسِنِين> ترجمہ کمزول ایمان اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آلیا تو صبحو اپنے گھروں میں گھٹنوں پڑے رہ گئے تو اس قوم پر چنگاڑ کا عذاب نازل ہوا چنانچہ یہ لوگ صبح ہونے تک جو ہے وہ برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اور یوں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کی نافرمانی فرمانی کا ان کو بدلہ ملا اور آج ان, ان کا دنیا میں کہیں بھی نشان تک باقی نہ رہا یہاں پر علماء کرام نے بدن پھول بیان فرمائے ہیں کہ دیکھیے گزشتہ امتوں میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان کے امبیا نے ان کو منع کیا نہ مانے نہ فرمانی پر قائم رہے بدعا کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کو تباہ و برباد کر دیا اور ان پر اجتماعی عذاب نازل ہوتا تھا یہاں تک کہ پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور آج ان کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا غور کریں تو آج ان کی برائیوں میں سے بہت ساری برائیاں ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر یہی ناپ تول کی کمی کا معاملہ لے لیجئے آپ سب معاشرے کے فرد ہیں آپ جانتے ہیں آپ خریداری کرتے ہوں گے یا بیچتے ہوں گے بازار میں آنا جانا تقریباً ہر شخص کا ہوتا ہے آج ناپ تول میں کمی کرنا خیانت کرنا جھوٹی قسمیں کھانا مال زیادہ بتا کر کم دینا سودے میں ڈنڈی مارنا یہ باتیں کس قدر عام ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور ظاہر ہے کہ آج بھی یہ ناجائز ہیں مسلمان کی دل آزاری حق تلفی اللہ تبارک وقت کی نا فرمانی یہ تمام امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن گزشتہ امتوں کی طرح اس امت پر عذاب نہیں آتا یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے اور آپ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے اس امت کو جو, فضائل عطا فرمائے اور جو خصوصیات عطا کی گئی ان میں سے ایک خصوصی فضیلت اس امت کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اجتماعی عذا عذاب نازل نہیں فرمائے گا لیکن میرے پیار و میٹھے اسلام بھائیو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق اجتماعی عذاب میں اس امت کو مبتلا نہیں فرماتا لیکن یاد رکھیے کہ ان برائیوں کے سبب کلب روز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کیا اور گرفت ہو گئی تو ان برائیوں کا عذاب اور اس پر گرفت بہت ہی سخت بیان کی گئی ہے تو اگر مدری چینل کے ناظرین ہم میں سے بھی کوئی اس برائی کے اندر مبتلا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور یاد رکھیے کہ ڈنڈی مارنے سے اور جھوٹ بولنے سے سودے کے اندر جو ہے وہ نقصان کرنے سے بعض کاروبار تو ایسے ہیں کہ معاذ اللہ اس میں اس طرح کی دھوکہ دہی کم تولنا فراڈ کرنا یہ لازمی جو سمجھا جاتا ہے اور اس سے وابستہ لوگوں کی اس طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ معاملہ نہ کریں تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے سونے کا کام کرنے والے بھی بہت زیادہ اس معاملے میں مبتلا ہوتے ہیں پولٹری سے وابستہ جو تولنے کا سلسلہ ہوتا ہے بلکہ ایک اسلامی نے بتایا تھا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ پولٹری کا جو ایک بزنس ہے جس میں مرغیوں کی جو وہ سپلائی ہوتی ہے تو جو تولنے پر شخص معمور کیا جاتا ہے تو ڈھونڈ کر اسے معمور کیا جاتا ہے کہ جو تولنے میں دھوکہ دینے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو معاذ اللہ اور اس کی مانگ ہوتی ہے کہ یہ سامنے سامنے بھی اگر تولے گا تو ایسی ڈنڈی مارے گا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تو ایک مثال دی سب ایسے نہیں ہوتے نہ ہی کسی ایک معاملے کے اندر سبھی کو ہم الزام دے سکتے ہیں البتہ بعض شعبوں کے اندر اس طرح کی برائیاں بہت ہی زیادہ عام پائی جاتی ہیں اسی طرح سے غلے کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ غلے کو جب تولتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ گیلا کر دیتے ہیں کسی بھی بہانے سے تاکہ اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے سبزیوں کے معاملے میں بھی دیکھا جاتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تر رکھنے کی نیت سے اور حسب ضرورت پانی اس پر چھڑکا گیا جو کہ معروف ہے تو اس میں حرج نہیں لیکن بد نیتی کے ساتھ اس شے کا وزن بلا وجہ بڑھانے کی نیت کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ قابل گرفت عمل ہے ایسے اعمال سے اگر کوئی مبتلا ہو تو اسے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیجیے توکل کیجیے تھوڑی آمدن میں بھی پورا ہوگا اور اگر اس طرح دھوکہ دہی سے مال کمایا تو اس طرح کی شکایت بھی آپ سنتے ہیں بکثرت عام ہے کہ لاکھوں کماتے ہیں کروڑوں کماتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا بہت کماتے ہیں رات دن محنت کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا کچھ جمع ہوتا ہے تو کسی سبب سے جو ہے وہ دوبارہ خرچ ہو جاتا ہے کبھی بیماری آ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی کوئی اور حادثہ درپیش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے وہ ہم سب کا مالک ہے وہ کسی بھی معاملے میں محتاج نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے امید ہونی چاہیے تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر اس طرح کی چور بازاریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور صورت اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو احسن القصص قرار دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی خود جو ہے مدحہ بیان فرمائی وہ سورت، یوسف جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدہ یوسف علی نبی جناح و علیہ سلاۃ والسلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ صورت مبارکہ شروع ہوتی ہے اس صورت مبارکہ کے بارہ رکو ہیں اور اس سورت کا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے حضرت یوسف علا نبی جینا والی سلاۃ وسلام کے بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کے جو بھی آزمائش کے دن تھے اس کا بھی بیان کیا گیا پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ اور منصب آتا فرمایا اس کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کے جیل جانے کا واقعہ جو آزمائش کے دن ہے اس کا بیان ہوا پھر اس سے چھٹکارا پانے پھر آپ کے بھائیوں کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا مکمل واقعہ تو بیان کرنا دشوار ہوگا اس واقعے کے کچھ پہلو آیات کریمہ کے تحت انشاءاللہ زوجل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار بدلیں پھول ہیں اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے عزیز ہے مالک ہے وہ محتاج نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے دانائی والا ہے اور وہ اپنی قدرت کے نظارے لوگوں کو مخلوق کو دکھاتا ہے چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علانبی والے سلاۃ وسلام بچپن ہی سے اپنے والد حضرت سید یعقوب علیہ نبی جینا علی کے منظور نظر تھے آپ کی چہرے مبارکہ میں ایک خاص نورانیت پیشانی میں ایک خاص کشش اور نور چھلکتا تھا جس سے آپ کے والد محترم پہچان گئے تھے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت سے سرفراز فرمانا ہے اس وجہ سے حضرت یعقوب علانبی و علیہ سلاط والسلام بہت زیادہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے اور آپ کے جو بھائی تھے ایک آپ کا سگا بھائی تھا بنیامین جس کا نام تھا اور بقیہ جو گیارہ دس بھائی تھے وہ دوسری جو یعقوب علیہ سلاط والسلام کی آزواد تھی ان میں سے تھے وہ سگے نہ تھے اس وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپائے ہو گئے ابتدا میں یوسف علیہ نبی جنا علیہ سلاط والسلام نے ایک خواب دیکھا کم عمری ہی میں جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یو فرمایا اے یوسف لی ابی ہی یا اب تی ان نی روئی تو آہدا آشارہ شمسا ول قمارا کنز المان یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا یہ خواب یوسف علا نبی والسلام نے دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا تو آپ کے والد نے یہ خواب سن کر فرمایا یا بنیا لا تقصص کا فکی دو لکا قیدا ترجمہ کنزول ایمان کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے اس خواب کو سننے کے بعد یعقوب علیہ سلاۃ والسلام اس کی تعبیر سمجھ گئے اور آپ نے یوسف علیہ السلام کو تعقید کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں تو وہ اس کی تعبیر کو جان لیں گے اور پھر یوسف علیہ السلاط والسلام کے ساتھ حسد میں مزید بڑھ جائیں گے نقصان پہنچائیں گے تو اس خوف سے آپ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا بارال دن گزرتے گئے حسد کی آگ بھائیوں کے دل میں مزید بڑھتی چلی گئی ان کو یہ برداشت نہ ہوتا تھا کہ ہمارے والد یوسف علیہ سلاۃ وسلام سے ہی اس قدر کیوں محبت کرتے ہیں مشورہ کیا, کیا کیا جائے چنانچہ مشورے سے طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کو یا تو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے یا ان کو کسی کنویں کے اندر پھینک دیا جائے چنانچہ ان کے اس طرح کے مشاورت کے حوالے سے جو ان کے درمیان میں گفتگو ہوتی تھی اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بیان فرمایا اکتلو یوسفا ابی تو رقو اردن یخل وجہ کم و تکین ترجمہ کمزول ایمان یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہے صرف تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا تو یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مل کر یا یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیں یا پھر ان کو کسی جنگل بیابان میں کسی کنویں میں جا کر پھینک آئے تاکہ جب وہ نہ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ہی ہوں گے تو ہمارے والد پھر ہمارے ساتھ ہی محبت کا اظہار کیا کریں گے بہرحال اب انہوں نے پلاننگ کی اور اب اپنے والد کے پاس آئے کہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود کر لیں کچھ جو ہے وہ دل بہلا کیونکہ یعقوب علیہ السلاط والسلام اپنے ان بیٹوں کے افعال کو سمجھتے تھے اور وہ ان کے ساتھ جانے بھیجنے پر مند نہیں ہوتے تھے اس لیے سب بیٹے اپنے والد کے پاس آئے اور اس طرح کا معروضہ انہوں نے پیش کیا چنانچہ پرانے مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے معنا یہ بھائی کہنے لگے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان بان ہیں تو یوں انہوں نے اپنے والد کے پاس حاضر ہو کر یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے عرض کی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو سجدنا یعقوب اللہ نبی جنا و سلاۃ والسلام نے بہرحال بالاخر یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا اب جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی ایک ہاتھ میں لیتا تو کبھی دوسرا ہاتھ میں لیتا تو کندھوں پر بٹھاتے تو چومتے اس طرح سے یہ لوگ روانہ ہوئے لیکن جیسے ہی آنکھوں سے اوجل ہوئے جنگل میں پہنچے تو اپنے حسد کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پھینکا اور پھر طرح طرح سے جو ہے وہ زدو کوپ کرنے لگے مارنے لگے اور پھر ان کو ایک کنوے میں ڈال دیا اور ان کا کرتہ مبارک اتار کر ایک بکری کے خون سے اس کو لطپت کر لیا تاکہ ہم علامت کے طور پر جو انہوں نے کہانی گھڑی تھی اس کے طور پر دلیل کے طور پر اپنے والد کو پیش کریں گے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید اس واقعے کے اس پہلو کو یوں بیان کرتا ہے قولو یا ابانا اننا ذہبنا نستبقو و ترکنا یوسف عندما تاعنا فاکلہ الزئب وما انت بمؤمن لنا وَلَوْ كُنَّا <صادقين> کنزل ایمان بولے اے ہمارے باپ ہم دور کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں تو یہ جو انہوں نے کہانی گھڑی اس کا بیان کیا کہ اے ہمارے باپ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے آئے گھر داخل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے چلانا اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر جب یعقوب علیہ السلاط والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تم کیوں روتے ہو تو پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم کھیل کود میں مشغول تھے ہم دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور یوسف علیہ سلاد وسلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا کیونکہ ہم کھیل کود میں مشغول ہو گئے ہمیں اس طرف توجہ نہ رہی اور یوسف علیہ سلاد والسلام کو بھیڑیے نے کھا لیا لیکن حضرت یعقوب علیہ نبی جینا والسلام پہلے ہی سے ان کے دل میں کھٹکا تو تھا ہی جب ان کی یہ بات سنی تو آپ علیہسلاسلام نے اس کا انکار کیا اور ایک بہت ہی حکیمانہ بات اشاد فرمائی کہ یہ اگرچہ پوری پلاننگ کر کے آئے تھے اور بڑا انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ ہم یوں اس کو خون آلود کر کے کرتے کو پیش کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے لیکن ایک بات بھول گئے کرتا تو خون آلود تھا لیکن کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا جب یعقوب علامہ والے سلاۃسلام نے کرتے کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ہے کہ کتنا سیاح بھیڑیا تھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن کرتے کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ بات کر کے یعقوب علام ابی جنا والے سلاط والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے کو خبردار کیا کہ تم جو کہانی بیان کرتے ہو میں اس پر یقین نہیں رکھتا اور بے شک تم جھوٹے ہو لیکن پھر آپ نے صبر اختیار کیا اور یوسف علیہ نبی جناب علیہ سلاۃ والسلام میں کے غم میں روتے رہے پھر اس کے بعد طویل واقعہ ہے کہ آپ کو جب کنویں میں انہوں نے ڈالا جبریل امین علیہ السلاۃ والسلام تشریف لائے یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اور جب ایک قافلہ وہاں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ سلاد و اس ڈول کے ذریعے اوپر تشریف لے آئے جب انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اسی اصنا میں آپ کے بھائی وہاں پر بکریاں چراتے ہوئے پہنچے روزانہ دیکھا کرتے تھے کنویں کے اندر جھانک کر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان کے پاس یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ایک بھگا ہوا غلام ہے نہ فرمان ہے تو تم اس کو خریدنا چاہو تو ہم خوشی کے ساتھ بیچتے ہیں تو پھر ایک روایت کے مطابق آپ کو بیس درہم میں آپ کے بھائیوں نے اس قافلے والوں کو بیچ ڈالا اور واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تم کو اس شر پر بیچتے ہیں کہ تم اس کو یہاں سے دور لے جاؤ اور اس بات کی یہاں پر خبر نہ ہونے پائے وہ قافلہ مصر جا رہا تھا مصر پہنچا بازار مصر میں یوسف علیہ سلاۃ وسلام کو جو ہے وہ روخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا عزیز مصر نے آپ کو بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا اپنے محل میں لایا اور پھر ملکہ زولیخ کے حوالے کر دیا کہ اس کی نگہ بانی کرو یوسف علیہ السلاۃ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے پھر وہ طویل واقعہ ہے کہ زلیخا جو ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور پھر گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے چونکہ آپ نبی تھے اور نبی جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے آپ نے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو براعت عطا فرمائی چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ سلاۃسلام کی پاکی اور گنا سے حفاظت کو اس طرح سے بیان کیا ارشاد خدا بندی <وَالفحشَة> کنزل ایمان بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں تو واقعہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام جب باہم معاملہ بڑھا عزیز مصر جو ہے وہ آ پہنچا تھا تو ایک بچے نے یوسف علیہ سلاد والسلام کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ اگر جو ہے وہ کرتا, کرتے کا دامن جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ سلات وسلام بری و ذمہ ہیں اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر جو ہے وہ ان پر فرد جرم عائد ہوگی جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلاط وسلام کا کرتے مبارک کا جو دامن تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ بے گناہ ہیں اور قصور وار جو ہے وہ کوئی اور ہے پھر بہرحال باہم مشورے سے یوسف علا نبی جینا ولی سلاط وسلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا یہاں پر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یوسف علا نبی جناح والسلام کو محل میں سے نکال کر جب قید خانے میں ڈالا گیا بظاہر دنیاوی طور پر تنزلی ہوئی کہ آپ ایک آرام دہ جگہ سے ایک قید خانے میں آ لیکن یوں آپ کے اقوال ملتے ہیں کہ یوسف علاء نبی جناح والی سلاط والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ وجل میرے لیے یہ مقام بہتر ہے اس مقام سے کہ جہاں پر گناہ کا اور برائی کا اندیشہ تھا پھر جیل خانہ کے اندر یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف واقعات درپیش ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ اعلیٰ نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام کو جو بے پناہ خصوصیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک منفرد خصوصیت یہ بھی عطا کی تھی کہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا چنانچے اللہ تبارک و تعالی نے حوالے سے کچھ مفوم یہ ہے کہ دو قیدی بھی قید خانے میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے ایک نے کہا کہ میں نچوڑتا ہوں انگور میں سے شیرہ اور ایک نے کہا کہ میرے سر پر جو ہے وہ کھانا ہے جس میں سے پرندے کھاتے ہیں تو آپ علیہ السلط والس نے دونوں کی تعبیر بیان کی کہ ایک جو ہے وہ بریو ذمہ ہو جائے گا قید سے آزادی پائے گا اور دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور پھر آگے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلاط والسلام نے بیان کیا تھا ویسا ہی ان کے ساتھ ظاہر ہوا اگرچہ انہوں نے اپنا خواب جو ہے وہ من گھڑک بیان کیا تھا بہرل میرے پیاروں میٹھی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بھی سورہ یوسف کے کافی رکو ابھی باقی ہیں ان شاء اللہ یہاں سے آگے کا واقعہ اور اس کے ذمہ میں مدنی پھول کل ارض کیے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ پذیر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اس میں غلطی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے آمین بھی جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ